بات کی تو مجھے بھی ضرورت ہے ہم سب کو ضرورت ہے ہاں کوئی لوگ مجبور ہو اور کوئی لوگ معذور ہو ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں باقی سٹائل مار کے اور دین کی بات سننا صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا ایک ایک بات بہت غور سے سنتے تھے اور میں آپ سے پسند کھا کے کہہ رہا ہوں الحمد للہ میں پیسے کر کے ہم لوگ بیان ہی لیتے کہ حاجی نویں سال سے ہم نے کچھ پیسے لی ہوں ہمیں دس ہزار روپے دینا پھر ہم بیان کرنے آئیں ہم لوگ اللہ کے لیے آئے ہیں کہ دین کی بات سنا کے جاؤں گا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی اور سیکھ رہا ہوں الحمدللہ میرے بزرگان دین اور ہمارے جو دین و شریعت جو صحابہ کرام والا دین تھا جو اصلی دین تھا ہمارے حضرات وہی سکھاتے ہیں اخلاق والا دین معاملات والا دین اور پورے جو چھ فٹ کا جسم ہے اس کے اوپر شریعت کو نافذ کرنے والا دین صرف ذکر والا دین نہیں کہ صرف ذکر کرے جائیں مراقباد کیے جائیں حج عمرے کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کیے جاؤ معاملات بھی خراب ہوں محب اخلاق محب بھی خراب ہوں, ہوں. <تصفيق> <تصفيق> تو ہاں کسی شخص کو معذوری ہو مجبوری ہو تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے بسم الله لله وكفى والسلام على عباده الذين استقاموا وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون أحدكم من أو كما قال عليه والسلام سب سے پہلے ایک سنت بتا دیتا ہوں سنتوں کی بارشیں کر دیجیے بیداتوں کی गंदगी بل جائے گی آسان سی سنت ہے کہ جب بھی کرتا پہنے ہوگی میں نے کرتا بدلا ہے ہم से سفر سے آ رہے تھے میلہ ہو گیا تھا کرتا پہننا ہے سب کو پہننا ہے بچوں کو پہننا ہے ہماری بےگمار کو पहनना پہننا ہے کرتا پہننا ہے है کو بھی پہننا ہے کرتا تو سب کو پہننی ہے جوتے بھی پہننے بخار شیش میں آتا ہے جب کرتا پہنو نبی سعد جب بھی تو خصوصاً جب جوتا پہنتے تھے پہلے سیدھے پیر میں پہنتے تھے پھر الٹے پیر میں پہنتے تھے اسی لیے جب کرتا پہننا ہے تو پہلے سیدھی آستین میں پھر الٹی آستین میں اور جب اتارنا ہو تو پہلے الٹی آستین کا اتاریے اور اس کے بعد سیدھی آستین کا اتاریے تو ہماری زندگی میں پورے دن ہم لوگ کتنی دفعہ کام کرتے ہیں بیت الخلاء جاتے ہیں بیتوخلا سے باہر آتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں تو کس وقت سیدھا قدم اٹھانا ہے کس وقت الٹا قدم اٹھانا ہے اس کا اگر ہم لوگ پورے وقت فکر کر لیں تو سنت زندہ ہو جائے گی نبی صلاح والسلام کی اور قل ان گن تم تحبون اللہ اے نبی صلاح و السلام فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یو حبیب کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے بظاہر ایک چھوٹی سی سنت ہے وہ اس سے یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ صلیم کامل نمونہ تھے اور ان کی ہر ہر سنت پیاری بھی تھی اور مقبول بھی تھی نا ہر ادا کوئی سی بھی ادا ہوگی بھلے وہ بیٹھ کے پانی پینے کی سنت ہو کوئی سی بھی سنت ہو مگر کیونکہ پورے دن ہمیں اس میں بہت واسطہ رہتا ہے کپڑے اتارنے ہیں پھر پہننے ہیں ہے نا بیت الخلا جانا ہے واش روم جانا ہے واش روم سے باہر آنا ہے گھر میں داخل ہونا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہر وقت بچوں کو بھی اس کی فکر دلائیں کہ جب بچوں कपड़े کپڑے پہن رہے ہوں تو پہلے سیدھے آستی میں پہنے پھر الٹے آستی میں پہنے ہے نا اس سے یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے گی کالی کمپنی والے کی یاد تازہ ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلام ایسے کرتا پہنا کرتے تھے ایسے اپنے جو ہے چلا کرتے تھے اور جب ایک اور سنت ہے تو آسان سی سنت ہے پورے دن اس پر عمل کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ و کی یاد عارف بلّہ شیخ الجم مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ تھے حضرت مولانا شاہ ابرالحسب رحمۃ اللہ کے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ اور یہ خلیفہ تھے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ہمارا سنسرا حضرت رحمۃ اللہ سےانوی رحمۃ اللہ بیس تھے حاجیم ذلّہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ جو ہندوستان کے بزرگ ہیں سارا ہمارا جو علمائے دیوبند کا فیض انہی سے پھیل رہا مدارس مساجد اور جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے بہرحال <تصفح> تو میں عرض کر رہا تھا ایک سنت بتا دی تو مستورات بھی جو سن رہی ہیں وہ برقعہ پہنتی ہیں تو جب برقعہ پہن نہیں ہے تو پہلے سیدھی طرف سیدھی آستین میں پہنے پھر الٹی آستین میں پہنے اور تارتے وقت پہلے الٹے آستین کا اتاریں پھر سیدھی آستین کا اتاریں اسی طرح ایک سنت اور ہے جیسے ابھی الحمدللہ جب میں اوپر گیا بیت الخلا سے فارغ ہونا تھا اوپر جب گیا تو اللہ ابھر پڑھ لیا جب نیچے اترے تو سبحان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب اوپر چڑھتے تھے اذا کننا سعیدنا کبرنا جب نبی علیہ صاحب اوپر چڑھتے تھے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اللہ ابر کہتے تھے اس کی وجہ کیا لکھی ہے علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب اوپر چڑھے اوپر چڑھنے سے کوئی ہمالیہ پہاڑ کے اوپر چڑھے جائے کیٹو <laughs> پہاڑ کی پہاڑی میں چلے آئے مگر اوپر چڑھنے سے کیا وہ بڑا ہو جائے گا نہیں اے اللہ آپ ہی بڑے ہیں میں بڑا نہیں ہوں آپ بڑے ہیں اللہ اکبر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ نبی سات وسلام کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی میرے شیخ فرما دیتے اگر ایک سیڑھی بھی ہو جیسے ابھی ایک چبوترا کی ایک سیڑھی تھی ایک سیڑھی بھی ہے تو اللہ اکبر کہنے کی سننا زندہ کر دو اور جب نیچے اترا ہے نزلنا سب جب نیچے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیاں کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے ہے نا تو جب نیچے اتریں گے تو ہم لوگ تو اے اللہ میں نیچے تو اتر رہا ہوں مگر آپ کی ذات ایسی ہے جو اس عیب سے پاک ہے کہ آپ کی ذات میں یا صفات میں کوئی کمی آئے کوئی زوال آئے آپ جو ہے زوال سے پاک ہیں آپ کے اندر زوال اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی زوال نہیں ہے ہم تو نیچے اتر رہے مگر آپ جو ہے پستی سے پاک ہیں اس طرح پھر اپنی بڑائی بھی نکل جائے گی بڑا تو اللہ کے نزدیک عزت والا شخص وہ ہے ان ایک وجا شعور جو اللہ نے قبائل بنائے ہیں اور جو خاندان بنا ہے یہ صرف تعارف کے ہی کہ یہ جو ہے سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ پشتو بولتا ہے یہ پنجابی بولتا ہے یہ اردو بولتا ہے یہ تعارف کے لیے ہے مگر آگے کیا فرمایا ان ناکرمہ کو خواہم عزت والا شخص وہ ہے جو تقوا سے رہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں تقوا نام ہے بہت زیادہ مسجدیں بنوا دیں فلاحی ادارے کھول لیے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور جو متوسط گھرانے کے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ہمیں یعنی تھوڑا پیسہ مل جائے ہم حج کر کے آ جائیں گے تو ہم تقوا والے ہو جائیں گے حج تو فرض تھا آپ نے ادا کر لیا بہت مبارک ہے ایسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے گناہوں سے دھل جاتے ہیں بالکل ایسی بات ہے حج کے اندر جانے کے بعد بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آنے کے بعد بھی تو حج تو فرض ادا کر لیا ہم نے تو تقوا کس چیز کا نام ہے تقویٰ نام ہے محدثین مفسرین سارے علماء اس کا اجماع اس پہ ہے تقویٰ نام ہے کف نفسی انل ہوا ہوا کہتے ہیں حرام خواہشات ایسی خواہشات جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کو دبا دینے کا نام ٹھیک ہے کیونکہ وقت کم ہے اس لیے مختصر عرض کروں گا مگر یہ بات یہ بتا دوں کہ تقوع بہت مشکل ہے واقعی میں مشکل ہے جب میرا کسی ش... اللہ والے سے اپنے شیخ سے تعلق نہیں تھا تو مجھے بھی مشکل لگتا تھا تقوعہ میں صرف یہی سمجھتا تھا میں نے بہت عمرے کیے ہیں بہت حج کیے میں نے کیونکہ میرا بچپن مکہ شریف میں گزرا ہے دس سال مکہ شریف میں گزرا دس سال جدہ میں گزرے میرے بہت عمرے کیے بہت حج کیے مگر بات پھر کراچی میں آ میرے اپنے شیخ سے ملاقات ہوئی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر پتہ چلا عمرے تو کر لیے حج تو کر لیے مگر ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں گانے بھی سن رہے ہیں زبان غیبت کر رہی ہے داڑھی صاف ہو رہی ہے نا سارا نور آیا ہو رہا ہے وہ کتنا محروم ہے طائب جو گوا رہا ہے کما کما کر کما بھی رہا ہے اور گوا بھی رہا ہے ٹنکی میں پانی بھر جائے نیچے سے ٹوٹنیاں کھول دے بتائیے ٹنکی میں پانی رہے گا اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے وہ ضرور ظاہر و باطنا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو قرآن شریف کی آیا تھا اور مسلمان کا پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے یہ اسلوب بتا رہا ہے قرآن شریف ایسی نازل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کلام کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے تو پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے تو میں بات حض رہا تھا کیا بات چل رہی تھی یاد ہے جی ہاں کی بات جی پہننے کی بات کپڑے پہننے کی شروع میں کریں ہاں ایک سنت بتا رہا تھا وہ بتا دی دونوں سنت حج اور عمرے کی بات چل رہی تھی عمرے میں نے بہت کیے حج کیے یہ میرا بھائی ہیں کھڑے ہوئے ان کا ابھی تو یکامہ ہے یہ جدہ جاتے رہتے ہیں دکی مشیں داڑھی رکھ لی انہوں نے فاسٹ یونیورسٹی میں انجینئر بن رہے ہیں اور داڑھی رکھ کے جاتے ہیں مگر لیڈی ٹیچر کو نہیں دیکھتے یہ بھی خاص بات ہے یہ خاص بات کسی میں کم ہوتی ہے یہ ان کو ہمت کیسے ملی یہ بھی یونیورسٹی میں انجینئر بن رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں انجینئر بن رہا ہے اللہ والا انجینئر اسی لباس میں جاتا ہے پینٹ شرٹ کو لات مار دی ہے اس نے اسی لباس میں کرتا شلوار میں ماشاء اللہ کہ دیجیے بہت ہے ماشاء اللہ یہ صحبت سے دیکھیں ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے اور یہ بھی لیڈی ٹیچر کو نہیں دیکھتا لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگائیں گے اس نے سب چھوڑ دیا پہلے تھا ایسے ویسے کیسے کیسے کیسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے جو انسان توبہ کر لے اس کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے اب اس نے توبہ کر لی ہے بہت سی عورتیں جیسے یہاں مٹیاری میں بھی ہیں وہ پردہ کر لیتی ہیں لوگ بولتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی ہج کو چلی ارے چلی تو صحیح <laughs> سو چوہے کھا کے بلی ہج کو چلی چلی تو صحیح نا کم از کم اس کا, sure. کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں sure. کوئی بھی شخص توبہ کر لے اس کے پچھلے گناہوں کو یاد نہیں دلانا چاہیے کہ آپ پہلے ایسے تھے پہلے ایسے تھے اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے مگر ایک بات بہت خطرناک ہے کہ ہم توبہ کے سہارے پہ گنا کرتے کرتے عمر گزر گئی ہماری پچاس سال ساٹھ سال اور زندگی گزر گئی کہ توبہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے پہلے خود کی شادی ہو گئی پھر بچوں کی شادیاں پھر پت پوتے پوتیوں کی شادیاں <laughs> نواز نوازوں کی شادیاں اس طرح تو زندگی گزر جائے گی خواجہ صاحب کا بڑا زبردست شعر یاد آیا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا جوانی کیا کرتا ہے جوان ہوتا ہے لڑکا ہے لڑکی بس یہی چاہیے اس کو یہ گندی تصویریں تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا जगा جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی जा है تماشا نہیں ہے اس میں تو مزہ آیا में میں ماشاء हम ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں بہت से سے بھی میں کبھی کبھار پڑھ دیتا ہوں ہو سکتا ہے بیچ میں پڑھ دوں مگر الحمد للہ میں یہ فقیر جو ہے یہ وہ والی بات نہیں کیا ہوگا کہ جس پہ خود عمل نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں پہلے خود عمل کروں ومن احسن کو عملہ صلیحا بھی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں مگر بہرحال عاملہ صلیحہ نہیں کرتا کوئی حج نہیں مطلب یہ ہے اس سے احسن کس کی بات ہو سکتی ہے ان کا نام بھی احسن ہے ومن احسن کوم بندا الا اللہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے نا اور وہ وم... عاملہ صلیحا مولانا آپ آگے آ جاؤ یہ مولانا ظاہر بھی عالم اور بھی جو علما حضرات ہیں اگر مجھے معلوم نہیں ہے تو کسی سے بھی ہوا نہیں آپ بھی مسجد کے امام امام کو تو آگے رہنا چاہیے ہمارے حضرات نے ہمیشہ علماء کا اکرام کیا ہے جو علماء کا اکرام پہلے حدیثریف سن لیجیے حدیث میں آتا ہے مللم یرحم سوی رانا اب ہم لوگ دیکھ لیں پہلے سب سے پہلے پر رحم ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہم لوگ کیسے گھسے لگاتے ہیں اپنے بچوں کو عورتیں کیسے چماٹے لگاتی ہیں اپنے بچوں کو یہ حدیث شریف بھول جاتی ہیں کیا ملم یرحم سبھی رنا جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ولم یوقیر کبھی رنا جو بڑوں کا اکرام جو ہیں عمر میں بڑے ہیں عمر میں جو والد صاحب ہوں بڑے ہوں سفید داڑی والے ہوں اور اورلمینا جو علماء کا اکرام نہیں کرتا فلئی سمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ میں سے نہیں ہوں اب سوچ لیں ہم لوگ تینوں صفات ہمارے اندر ضروری ہیں پائی جانا چھوٹوں پر رحم اور دیکھیے بیوی اکثر چھوٹی ہوتی ہے عمر میں چھوٹی ہوتی ہے اب کسی کی بڑی بھی ہو تو اگر بڑی بھی ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے کہ قرآن شریف کا حکم ہے وہ آشر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اللہ کی بندی ہے وہ, وہ صرف یہ نہیں کہ ہماری بیوی ہے بلکہ اللہ کی بندی ہے ہے نا اس سے خطائیں ہو سکتی ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں مگر بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا دیوی مرد ایسا لٹو ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر ایل جی کا فلیٹ سین کا ٹی وی بھی لے آئے گا مایو میں لے جائے گا مہندی میں بھی می لے جائے گا اس کی خاطر ناچ بھی رہتا ہے بیوی کہتی ہے ناچ مایو میں ناچ اور شوہر ناچ رہے <laughs> واہ واہی واہ, واہ, واہ. اللہ کے حکم کو توڑ دو گے بیوی بی کے کہنے پر بیوی بی کے کہنے پر اللہ کے حکم بنی توڑیں گے کچھ باتیں شاید ایسی ہوں جو ایک دم بلی کے دم پہ جب پیر رکھیں تو نیاؤں کرتی ہو کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں جو ہم لوگ یہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے کیونکہ وقت بہت کم ہے بتاتے رہے گا تو اس کو ذرا ہضم کر لیجئے گا پھر بھلے میرا بیان کبھی نہ سنے ہیں ساڑھے سات بجے یہاں سواٹھ بجے نواز سارے آٹھ اچھا ٹھیک میرے شیف عارف بلّہ شیخ الرف علجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ پہلے ماشاءاللہ مکہ شریف بھی لگا ہوا ہے مدینہ منورہ بھی تو دو اشعار یاد آ رہے ہیں سب میرے شیخ کے اشعار ہیں بہت پیارے اشعار ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں مووی بنوانا تصویریں کھینچوانا حرام ہے ہم نہ موویاں بنواتے ہیں نہ تصویریں کھینچواتے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اپنے شیخ کے نواز شریف کے اشعار سنا رہا ہوں میری نز میں تم یا جلحرم یا جیبالم آ گیا سامنے روز محترم آ گیا سامنے روز محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم اور جب طواف کر رہے ہوں تو یہ شعر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں میری قسمت کہاں یہ طواف حرم میری قسمت مت کہاں یہ تواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم جس سے چپ کے تھے کل سینا انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم سارے انبیاء ملتزم سے چمٹے ہیں یہ حضرت اس وقت اور جو گولڈن کلر کا دروازہ ہے بیت اللہ کا سنہری کلر کا اس کے درمیان کا حصہ ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک لگا ہے سارے صحابہ کرام کا سینہ مبارک سارے ولی اللہ کا سینہ مبارک تو میرے سینے کو وہ جگہ حاصل ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک لگا انبیاء کا سینہ لگا یہ بہت مبارک جگہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ملتظم پر اور ایک ناز شریف کے دو تین اشعار پڑھتا ہوں پھر کچھ دن کی باتیں سنا ہوں یہ بھی میرے شیخ کے ناز شریف کے اشعار عارف بلّہ شیخ اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے نوے سال کی ماشاء اللہ عمر پائی اب ان کے خادم خاص ہیں جن سے میں بیٹھ ہوں حضرت والا سید عشرت جمیل میر صاحب احمد مالیہ جو اسی سال کی ان کی عمر ہے اور روزانہ ان کا ایک دن چھوڑ کے ڈائلسس ہوتا ہے اور تینوں شریانے بھی بند ہیں ویل چیئر پر ہوتے ہیں میں ان سے بیعت ہوں اور ان سے دعائیں لے کر آتا ہوں الحمدللہ ہر سفر میں اور جبھی آپ کو ہم کتابیں دیں گے تو حضر مولانا حکیم مختص صاحب رحمۃ اللہ کی ساری کتابیں انہوں نے مرتب فرمائی ہیں سارے اور ہر سفر میں چھیالیس سال تک ہر مولانا حکیم مختصرحمۃ اللہ کے ساتھ رہے اس طرح وہ حیات ہیں کراچی میں ان کی روزانہ دین کی باتیں سناتے ہوں تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ چھیالیس سال کسی بزرگ کے ساتھ کوئی اللہ کوئی رہا ہو ہم اس کی صحبت میں جائیں کتنی بڑی نعمت تو میں نے گھر ہی وہی لے لی ہے <laughs> کراچی میں ان کے پاس نیک صحبت نیک بنا دیتی کہ نہیں تو بری صحبت برا بنا دیتی تو بہرحال اگر کوئی گھر تو لینا مشکل ہی ہوتا ہے کسی کا مگر آنا جانا اگر رکھیں سچے لوگوں کے پاس تو ہم ایمان کی بیٹری ہماری چارج ہو جاتی ہے کچھ آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے دنیا میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں حضرت والا فرماتے تھے آج کل ہم نے کیا بنا لیا امپورٹ ایکسپورٹ آفس کھایا اور ایکسپورٹ کر دیا بس <laughs> بس کھانا پینا مقصد بنا لیا کھانا پینا اور ایکسپورٹ کرنا اس سے جو طاقت آ رہی ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کریں ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنایا ہے تو ہم لوگ نفس کی باتوں پہ کیوں عمل کریں گے ہم کافروں یہودیوں کے طریقوں پہ ہم لوگ کیوں چلیں گے ہم تو نبی علیہ اسادی مبارک طریقوں پہ چلیں گے تو یہ ناز شریف کے اشعار ہیں یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جان کیا جامنا ہے عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہوں مد نظر ہے ترام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ, مدینہ منورہ بہت مزہ ہے وہاں سکون ہے جو شخ مدینہ منور جس کو حاضری کی توفیق ہوتی ہے تو گمبد خزرائی مدینہ شریف کے شہر میں داخل ہوتے ہی نبی اثرات السلام ہمارے کالی امنی والے ہمارے محبوب جب مدینہ شریف داخل ہوتے تھے اپنی سواری تیز فرما دیتے تھے اور اپنے جو ہیں چادر مبارک اتار دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھے لگ جائے اڑے <متحد> گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا تو مدینہ شریف کی مٹی بھی بہت مبارک ہے جو اس زمانے میں اس وقت جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے نا حدیث شریف میں آتا ہے اس کو پچاس صحابہ گرام کے برابر ثواب ملے گا ان جیسا رتبہ تو نہیں پا سکتا ثواب اتنا ملے گا اور سو شہیدوں کا ثواب ملے گا جو ایک سنت کو مٹائے گا مٹی ہوئی سنت کو جو زندہ کرے گا اب جو میں نے آیت پڑھی تھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو اب سچے لوگ اس زمانے میں بہت کم رہ گئے ہیں کمی ہوتے ہیں میڈ ان جاپان جو لوگ ہوتے ہیں میڈ ان جاپان جو چیز ہوتی ہے وہ کم ہی ہوتی ہے کہ نہیں چائنا والی بہت مل جاتی تو کوالٹی والے لوگ کم ہوتے ہیں مگر واقعی میں قیامت تک ایک جماعت رہے گی سودقین فرمایا نا قرآن شریف قیامت تک آیا ہے تو قیامت تک صالقین کی جماعت موج... رکھنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ضروری ہے کہ اللہ ہے قرآن شریف قیامت تک کے لیے آیا ہے شریعت بھی قیامت تک کے لیے تو صالقین کی جماعت قیامت تک رہے گی جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہم تقوی سے جو رہنا مشکل ہو گیا ہے ہمیں تقوی سے رہنا آسان ہو جاتا ہے دین پہ چلنا بڑا لذیذ ہے میڈیا نے مشکل کر دیا ہے میڈیا کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں دین دہشت گرد بنا دیتا ہے توبہ توبہ داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے کیا دہشت گرد نہیں بناتا دین تو بہت پیارا ہے اس کے نبی ہے سات اسلام کے اور کا خون بہا ہے صحابۂ کرامی گردنیں کٹی ہیں ہم صرف گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے زندگی برباد کرتے رہتے ہیں یہودیوں کے پاس سارا چل رہا ہے ان کا نظام دین جو ہے صحبت سے پھیلا ہے ٹی وی سے نہیں آئے گا نہ کتابیں پڑھنے سے آئے گا کتابیں سے معلومات ہو جائیں گی نہ اس پر عمل کی توفیق یہ سچوں کی صحبت سے ہوتی ہے جب تک دیکھیں گے نہیں کہ نظر کیسے بچائی جاتی ہے اخلاق سے کیسے پیش آتے ہیں غصے کو کیسے پی جاتے ہیں معاملات کیسے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز کیسے آئے گی حدیث میں آتا ہے میں حدیث شریف پڑی تھی انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے دیکھ لو تمہارا گہرا دوست کون ہے عورتیں بھی جو سن رہی ہیں تو عورتیں اگر ایسے خود گھر میں ٹی وی نہیں ہے دوسرے گھر میں جائیں گی ٹی وی والی کو سہیلی بنایا ہوا ہے ہر وقت ڈراموں کی باتیں کرتی رہتی ہے فلم ایکٹریس کی باتیں کرتی رہتی ہے تو تمہارے دل میں بھی وہی باتیں آئیں گی اور جو ایسے نوجوان جو سگریٹ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہر وقت سگریٹ پی... سگریٹ... سگریٹ نہیں پینی چاہیے اس سے بدبو منہ میں آتی ہے ب... جب اللہ نہ کرے موت کا فرشتہ آ گیا تو رحمت کے فرشتے بدبو سے دور بھاگتے ہیں اس کو ہمت کر کے چھوڑ دینا چاہیے گٹا جو لوگ کھاتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں جو وہ کیا نسوار وغیرہ کھاتے ہیں اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے بدبو سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں تو بہرحال تقوی اختیار کریں اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو جو اپنے تقوی میں سچے ہیں اور ان کے ساتھ دل سے رہنا چاہیے صرف ان کو کھانا کھلا دینا ان کو اپنی گاڑی میں گھما دینا ان کو حج عمرے کرا دینا یہ کام نہیں ہے ہمارا کام ان سے بولیں کہ آپ کے اندر آپ نے جو تقوی اپنے بزرگوں سے سیکھا ہمیں بھی کچھ اکیلے اکیلے پی رہے ہیں کچھ ہمیں بھی پلا دیجئے اصل چیز یہ ہے آج کل یہی ہو گیا ہے بزرگان دین مل جاتے ہیں ان کی خدمت کر لی ہم نے تو ان کی خدمت کی ہے خدمت تو کی ہوئی ہے وہ جو فرماتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کیا خدمت مبارک ہے مبارک ہے منع نہیں کر رہا مبارک ہے خدمت کرنی چاہیے مگر جو وہ باتیں بتا رہے اس پر عمل کون کرے گا وما آتا کم و رسول فضو وما نہ جس بات کا رسول اللہ حکم دے فوراََ کر لو اور جس بات سے منع فرمائے فوراً رک جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ نے کیا حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مچھو کٹاؤ نہیں حکم دیا کون عمل کرے گا اس پہ دوسرے لوگ عمل کریں گے ہم مسلمانی تو عمل کریں گے محمد رسول اللہ پڑا ہے جب کلم جب محمد کی غلامی کا اقرار کر لیا ہے تو غلام بن کے دکھاؤ عمل والے بن کے دکھائیں ہم لوگ ہمت کریں اب مسئلہ سن لیجیے کلیجا تھام لو یاروں کہ اب میں فریاد کرنے لگا ہوں آخری پندرہ منٹ جوشیلے ہوں گے ایک مٹھی داڑھی ہٹے پاس ایک مٹھی داڑھی یہاں سے یہاں سے رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے length, chin, right chin, واجب. چاروں ت... اماموں کے نزدیک واجب ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے جو شخص داڑھی کو شیف کرواتا ہے سنگل کوٹ ڈبل کوٹ کھوٹی اکھاڑ کوٹ اور گالوں کو چکنا بنانے کا اپنی خواہش حرام پوری کر رہا ہے گالوں پہ اللہ یہ گال اللہ کی امانت ہے میرے شیخ کے ساتھ مدینہ شریف کا میرے دو سفر ہوئے الحمدللہ للہ گمبد خزرا کے سامنے منازل الحرم میں حضرت والا کی ہوٹل تھی جو بھی شخص آتا تھا دا داڑھی صاف ہوا ہوا حضرت والا بہت ڈر سے نصیحت کرتے تھے کہ تم ربارک پہ حاضر ہوئے ہو نام شیر محمد ہے اور نبی اسلاتے اپنی قبر مبارک میں حیات ہے سلاۃ السلام پڑھے ہو اور داڑھی منڈا کے جا رہے ہو شرم نہیں آتی تم کو اور پھر یہی یہی چہرہ جس حالت پہ موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اب اللہ نہ کرے داڑھی شیف کرتے وقت موت آئی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا سارے صحابہ کرام کے سامنے رسوا ہوگا اور جو عورت گناہ کرتی ہے منہ کالا کرتی ہے جو مرد منہ کالا کرتا ہے یا جو ٹی وی دیکھتا ہے کرکٹ میچ آج جنہوں نے دیکھا پاکستان کا میچ اور فلاں کا میچ تو اس میں جو ہر اوور کے اوپر کوکا کولا کا اینڈ آتا ہے مجھے تو پہلے دیکھتا تھا اب تو توبہ کر لی اب کرکٹ میچ کو میں نے کوڑا کرکٹ کر کے خیر بات کر دیا ہے کوڑا کرکٹ میرے شیخ فرماتے تھے یہ کوڑا کرکٹ ہے کیونکہ ہر اوور میں میچ آئے گا اوور کا میچ ہے فری میں تو نہیں چل رہا کو ننگی لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور یہ مسلمان ماں بہن بیٹی سب دیکھ رہے ہیں جوان لڑکے لڑکیوں کو فاحشہ لباس میں دیکھ رہا ہے تو گھر میں کیا رحمتیں گی پھر بولے گا مٹھی حیدرآباد جہاں بھی گاؤں میں گیا سب یہی بولتے ہیں حضرت وہ ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا ارے جادو ٹونا گیا ٹی وی جو چل رہا ہے سانپوں کا پیٹارا چل رہا ہے تو یہ سب سے بڑا جادو تو یہی ہے تصویریں گھروں میں سب سے بڑا جادو تو یہی مسئلہ ہے سارا اور موبائل آئیے آج کل کیمرے والا موبائل فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا یو ٹیوب پہ لگے ہوئے تصویریں دیکھنے میں اب تو خیر بند ہو گیا شاید فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہے لو ہو گئے نانا پر نانا بن گئے اور انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے چیٹنگ کر رہے ہیں توبہ ابھی, ابھی بھی تمہیں چین نہیں آیا پیر قبر میں لٹک رہے ابھی بھی فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کہ ہم بھی جوان ہیں ارے جوان کہاں بڈھے ہو گئے <laughs> اب کور میں جانے کی تیاری کرو <laughs> جوان ہو نظر نہیں آ رہا. احساس نہیں ہو رہا کہ اب بھٹے ہو رہے ہو قبر میں جانا ہے سب کو جانا ہے مسلمان میرے شیخ فرماتے ہیں تین لوگ جائیں گے اس دنیا سے مسلمان جائے گا اور ایک گنہگار کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق فاجر جائے گا اور ایک کافر جائے گا بس تین طرح کی کیٹیگریز میں تین لوگ جائیں گے یا مسلمان مسلمان ہے نا مسلمان میں دو صفات والے آتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے والا جائے گا ایک کبیرہ گناہ کرنے والا جائے گا تو توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں ابھی جیتے جی میرے شیخ فرماتے تھے زمین کے اوپر ہے جیتے جی گنا چھوڑ دو مرنے کے بعد کوئی شخص گنا نہیں چھوڑ سکتا ابھی جیتے جی گنا چھوڑ دیجیے کڑے ہو جائے یہ دیکھیے ایم بی اے کیا ہوا ہے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور انہوں نے بھی ماسٹر کیا ہوا یہ سب ایم بی اے والے کھڑے ہو جاؤ ماسٹر کیا ہوا ہے ماشاء اللہ بیٹھ جائیں اللہ کو راضی کرتا ہے اس کو عزت ملے گی ایسا ہو نہیں سکتا ہے عزت نہیں ملے اس کو اگر لوگ مذاق اڑائیں گے مذاق تو میرا بھی اڑایا ان سب کا بھی اڑایا مذاق تو صحابہ کرام کا بھی اڑایا گیا نبی علیہ صاحب کو مجنون اور شاعر کہا گیا پھر ڈرتے کس بات کے ہم لوگ تو داڑھی کا مسئلہ سن لیں لاکھوں حج کر لیں لاکھوں عمرے کر لیں یہ کبیرہ گنا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا یہ شخص باغی ہے باغی جو داڑھی منڈاتا ہے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ میں داڑھی منڈا رہا ہوں باغی ہو کے کوئی چین پا سکتا ہے کوئی نہیں چین پا سکتا بالکل نہیں پا سکتا ہے دنکے کی چوٹتے کہہ رہا ہوں کوئی نہیں پا سکتا ہے ایسا لاکھوں وظیفے پر ڈالے لاکھوں میں ہو ہو کبیرہ گناہ لکھا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے کا گنا ہے حوالہ چاہیے پورے علماء کے حوالے موجود ہیں میرے پاس شیخ الحدیث مولانا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کا نصاب ہے انہوں نے باقاعدہ وجوب لکھیا کی کتاب لکھی ہے چاروں اماموں کا اجماع نقل کیا ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ایک مٹھی رکھ ہمت کر کے میرا ہر جگہ داڑھی میں بیان ہوتا ہے یہ مت کوئی سمجھے کہ ہماری ویسے داڑھی کا بیان ہو رہا ہے آپ کبھی میرا بیان سن لیں ہر جگہ میں اس کو بیان کرتا ہوں ایک مٹھی داڑھی ہٹے پاس ہے تینوں طرف سے اور بار بار بیان کرتا ہوں آپ میری بیان میں بار بار سنیں گے بھئی نماز میں نہیں آتا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ دو دفعہ روزانہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہیں پڑھوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے نا تو یہ انعام یافتہ بندوں کی شکل ایسی ہوتی ہے نا بھائی داڑھی والی ہوتی ہے تو ہم بھی انعام یافتہ بندے بن جائیں اور یہ واجب ہے یہ بھی بات بتا دوں یہ ایسی سننا تھے میرے دوستوں بزرگوں میں اکرام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی کو الحمدللہ حقیر نہیں سمجھنا کہ داڑھی منڈانے والا حقیر ہے اور میں داڑھی رکھا ہوں الحمدللہ حقیر نہیں سمجھنا مگر درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ایسی باتیں کون سنانے والا ملے گا بتا دیجیے اور مونچھوں کا حکم یہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو لمبی لمبی منچے رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا کوسر پر نہیں آنے دیا جائے گا ممکن کی سب عزاب لیں گے قبر میں دردناک عذاب ہوگا شفاعت نہیں ملے گی جو مچھے لمبی لمبی رکھتا ہے مونچھوں میں عزت سمجھتے ہیں کینچی سے مشین سے بالکل باریک کر لیں جیسے میری مونچھے تو اب یہ شعر سن لیجئے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی صاحب سے ہم سوال کر لیا مجھے تمہیں شکل میں کیب نظر آیا کہ تم نے ایک مٹھی سے کم کی یا داڑی کو شیف کروایا اس کا کیا جواب دیں گے ہم لوگ بتائی اچھا میں خود ہی پکڑ دوں اور عورتیں بھی یہ سواب عورتوں کی تو داڑی نہیں نکلتی عورتیں یہ ثواب حاصل کر سکتی میں اپنے شوہر کو ناشتہ دے رہی ہوں صبح تو یہ کہہ کہ میرے پیارے شوہر مجھے شکل اچھی لگتی ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لیں اتنا کافی ہے بس روزانہ ناشتہ دیتے ہوئے کہہ دیا کرے انہی و این اللہ راجون جب روشنی چلی جائے لائٹ چلی جائے تو ان للہ ہی و این اللہ راجون پڑھ لینا چاہیے بچے شور مچاتے ہیں ہاں ہاں لائٹ چلی گئی اور کچھ لوگ تو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں گالی نہیں دینی چاہیے اس وقت و راجون چاہیے سنت ہے ہے ان للہ و راجون پڑھ جب کوئی چیز گم ہو جائے انہی و این علیہ راجون پڑھ لیں یہ سنت ہے پڑھ لیجئے سنت زندہ ہو جائے گی ان للہ علیہ راجون مسلمانوں اٹھو بہرے عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ غفلت کا بسبیدار ہو جاؤ ہم لوگ پتہ نہیں انتظار کر رہے ہیں کہ مٹیاری میں ہلے زمین ہلے یہ چھت گرے پھر ہم توبہ کریں گے زلوں کا انتظار کر رہے ہیں کیا بس عبرت لینا چاہیے یہی ہے کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے جن پہ ززل آ گیا, ان سے سبق حاصل کریں ہم لوگ یہ پہلے قوموں کے جو عذاب آیا گناہوں کی وجہ سے آیا ناپ تول میں کمی لواطت پرستی کی وجہ سے لڑکوں سے گناہ کی وجہ سے اسی وجہ سے تو عذاب آیا تو اب اجتماعی عذاب سے تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہم لوگوں کو نبی صلاح السلام کی دعا کے صدقے کے انفرادی عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو پکڑ لے دل پر عذاب کرتے ہیں دل بادشاہ ہے جو اس شخص گناہ کرتا ہے مرد یا عورت ایک دم دل کو پکڑتے ہیں اور دل پر عذاب برساتے ہیں اس شخص کے اس لیے کم از کم داڑھی منانے گناہ سے توبہ کر لیں ارادہ کر لیں چھوڑ دیں داڑھی بہت منڈا چکے ہیں بہت غفلت میں زندگی گزار چکے ہیں یہ غفلت والی زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ والسلام کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے میں نے صحاب... میرے صحابہ نے تو جانے پیش کر دی تم سے ایک گال پہ ایک, ایک... ایک مٹھی داڑھی رکھی گئی کیا جواب دیں گے اس وقت ہمت کر لیں ہمت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے ہم لوگوں کو دنیا کے معاملے میں ہمت آ جاتی ہے اور آخر کے کی معاملے کیوں نہیں ہمت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جہاں پسینے جن کو آئے تو برداشت کر لیں پسینے مجھے بھی آ رہے ہیں بہت سے لوگ پسینے صحابہ یہ صحابہ کا نام قربانیاں سامنے رکھ لیں بس تھوڑی سی دیر ہے کتنے بج رہے ہیں ہونے نا... آئے تو ان کے ان کی قربانی سامنے رکھی کہ انہوں نے خون بہایا ہے غزب احد کے میدان میں ستر شہیدوں نے اپنی جانیں پیش کر دی نا تو ہم لوگ اگر پسینے نکل جائے تو کیا اللہ کے لیے بیٹھے ہیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہم آج اللہ کے نام پر جمع ہے جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی جمع فرما دے عرش کے سایہ کے نیچے ایک بہت فضیلت والی مبشرات کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ بشیرہ و نذیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں بھی دیتے تھے ڈراتے بھی تھے ڈرنا بھی تو چاہیے بھائی صرف خوشخبری میٹھی میٹھی باتیں سنتے رہیں گے ڈرنے والی بات بھی تو سننی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے ڈرنا بھی چاہیے ایک گنا بھی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے چاہے وہ مولوی صاحب کا گنا ہو یا غیر مولوی کا گنا ہو جیسے ہمارے اندر مولویوں کے داڑھی والوں کے اندر کیا گناہ ہوتا ہے تکبر کا گنا ہوتا ہے جس کے اندر رائے کے برابر تکبر ہوگا جنت تو کیا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا یہ حدیث شریف میں آتا ہے بتائیے تکبر کا عمل کوئی نظر آتا ہے کسی کو نظر آ رہا نہیں یہ تو دل کا عمل ہے من توازا للہ جس نے اللہ کے توازو اختیار کی رفا اللہ اللہ بلندی دیتے ہیں ہمار تواز نہیں کہ بڑی پوسٹوں والے سامنے مولوی صاحب جھکے جا رہے ہیں جھکے جا رہے ہیں جھکے جا رہے ہیں جا رہے ہیں رہے ہیں کہ پیسے ملیں گے ان سے یہ توازو نہیں ہے توازو اللہ کے لیے اللہ کے لیے توازو اختیار کرے اور اساتذہ کے سامنے بڑوں کے سامنے ماں باپ کے سامنے ان سے کندھے جھکا کے بات کرنے ان کا حق یہی ہے کندھے اگر وہ ظلم بھی کریں والدین پھر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا وشک ولی والدیا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو بہرحال مختصر عرض کر دیتا ہوں آواز جا رہی ہے وہاں داڑھی کا مسئلہ بتا دیا ہمت کر کے رکھ لیجئے بھائی یہ چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے اور ایک مٹھی رکھیں جو ایک مٹھی سے کم کر رہے ہیں وہ بھی کبیرا گناہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے توبہ کر لیں اس کی توبہ یہ کہ بڑھا دیں اس میں کیا ہے پھر شیمپو لگائیں <laughs> اس کو تیل لگائے یہاں تو یہ مٹیاری کا تیل ملتا ہے کون سا سرسوں کا سرسوں کا تیل بڑا اچھا ہوتا ہے میں بھی لگاتا ہوں اس کو تو لگائیں داڑھی نرم ہو جائے گی کچھ دن خشخشی رہے گی پھر نرم ہو جائے گی ندی ساد جیسی شکل بنانے میں کیا شرمانا اور حدیث قرآن میں بھی آتا ہے لاخ البل خیتی ولا براسی موسا علیہ السلام نے ہارون السلام کی داڑھی پکڑی تو داڑھی پکڑ میں جب آتی ہے جب ایک مٹھی ہو اب جب بڑھا لیے تو داڑی بھی بالغ کر لیجیے الحمد تو شکر ادا کر شکر میں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پیسے دیے یہ بھی نعمت ہے صحت دی نعمت ہے جوانی دی نعمت ہے بیوی بچے دی یہ سب نعمت ہیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اصلی شکر کیا ہے ہم لوگ ظاہری تو شکر کرتے ہیں حدیث شریف میں قرآن شریف میں آتے ہیں فتق اللہ اللہ تشکرون تم گناہوں سے بچو تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ ہر جگہ تقوا کا ذکر ہے بھائی اور نام بتا دیا گناہ چھوڑنے کا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا گناہوں سے بچنے کا نام ہے تو ایک گناہ یہ معاشرے میں ہوئی ہو گئے بتا دیا بتا دیا اور ایک ٹخنوں کا مسئلہ بتا دوں یہ مردوں کے لیے پھر عورت کا ایک گناہ بتاؤں گا بے پردگی کا جو بہت عام ہو چکا ہے تخن یہ کہلاتے ہیں ہمارے دیکھیں یہ ٹخنے پتا ہے میں بتا دیتا ہوں کھڑے ہو کے کہ اس سے بہت اثر ہوتا ہے یہ ٹخنے کہلاتے ہیں بخاری شریف میں آ رہے ما اسلحہ من القاب من الزہ فنار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹخنوں سے وہ سچ جہنم میں چلے گا اپا سے کرتا شلوار پاجامہ پینٹ سے ٹخنوں سے چھپے گا تو حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ٹھیک ہے اب اور بھی حدیثوں میں بہت ساری حدیث ہیں ایک میں کا تکبر کا بھی تو تکبر کے ساتھ ہوگا تو ڈبل گناہ تکبر کے بغیر تو سنگل گناہ مگر وہ سنگل بھی کبیرہ گناہ ہے کیونکہ جہنم کی وحید ہے تکبر ہے جبھی تو چھپ رہے ہیں ورنہ بھائی اپنی شلواریں دے دو درزی کو چھوٹی کروا لیں ہمت کر کے ظاہر کا گنا چھوڑ دینا چاہیے صرف نماز کا حکم نہیں ہے نماز میں تو اور کبیرا گناہ ہو جاتا ہے نماز میں اگر کسی کے ٹخنے چھپے ہیں تو اور گناہ ہو گیا ہے ویسے ہی گنا ہے کبیرا اور جب نماز میں چھپا رہے ہیں تو یہ اور گناہ ہو گیا میں احساس دلا رہا ہوں کہ ہمیں گناہوں کا احساس ہو ہم لوگ یہی بولتے ہیں میں بھی پہلے جب میرے شیخ سے تعلق نہیں تھا اپنے شیخ سے میں یہی سمجھتا تھا ہم تو کوئی بڑا گناہ کرتے نہیں ہے بس چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتے ہیں پھر بعد میں احساس ہوا اللہ ابر ان گناہوں پہ کتنی وحید آئی ہے جو میں کر رہا ہوں چھپا رہا ہوں داڑھی صاف کروا رہا ہوں جس کو میں صرف سمجھ رہا تھا جو کہ واجب کے درجے میں تو بھائی ٹکنے چھپانا بھی گنا ہے کبھی ری چاہے آفس جائیے پینٹ کٹوا دیں اپنی میچنگ کے موزے پہن لیں اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کی تو کوئی مشکل نہیں ہے بزنس مین جو ہوتے ہیں جن کی نس نس بزی رہتی ہے حضرت زربارہ فرماتے تھے بزنس مین جن کی نس نس بزی رہتی ہے اور میرے شیخ ہساتے بھی تھے بیان کرتے کرتے فرماتے تھے نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائیو اور خراب ہو جائیں گے تمہارے کا وائف اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف کسی کی وائف مت دیکھو ورنہ ولیم فائیو کھانی پڑے گی اور پھر نیند بھی نہیں آئے گی رات بھر تو ٹخنے کا بتا رہا تھا کھڑے ہو چل رہے ہو مردوں کے ٹخنے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے مردوں کے لیے حکم ہے عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے عورتیں آج کل ملہ کا شلوار سلوا رہی ہیں <laughs> ملہ کا شلوار سیدھے تو یہ یہ بات جو ہے صرف میرے لیے نہیں ہے جتنے بیٹھے ہیں بچوں کے لیے بھی یہ بڑوں کے لیے جوانوں کے لیے بھائی اپنے ٹخنے ہم کھول کے رکھیں. شلوار اڑسنے میں بھی, بھی کوئی حرج نہیں ہے مفتی سنا صاحب داولہ میں بیٹھتے ہیں کے اندر نو نمبر مدرسے میں وہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ تہبند زیبتن فرماتے تھے لنگی تہبند اس کو اڑس لیتے تھے اڑسنا بھی ثابت ہے بہرحال اگر کوئی کہتا ہے اڑسنا مکروہ ہے تو کٹوا دیجئے تو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں موزے پہننے کوئی بات نہیں موزے سے ٹکنے چھپ جائیں کوئی حرج نہیں کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں کے ٹکنے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے یہ شریعت کی بات ہے سارے صحابہ کرام کے ٹخنے کھلے رہتے تھے نبی اسرات و اسلام کے ٹخنے کھلے رہتے تھے تو یہ دو عمل مردوں کے ہی ہو گئے اب دو عمل خواتین کے لیے بتا رہا ہوں ایک تو شہری پردے کا اہتمام جب گھر سے باہر نکلیں تو برقع پہن کے اپنے بدن کو چھپا کر چہرے کو چھپا کر نکلیں چہرے کا پردہ ہوتا ہے جو ہمارے جوان برباد ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کی تو برباد ہوتے ہیں تو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں آپ اسکارف پہن کے اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں چہرے کا پردہ کرنے پڑے گا قرآن شریف میں آتا ہے من سر کے بالوں سے لے کر عورت پیروں کے ناخوں تک اپنے آپ کو چھپا لے اے میری ماں بہن بیٹی ہمت کر کے چھپا لو اپنے آپ کو آپ آپ کا حسن اگر ہے آپ کے اندر تو آپ کے شوہر کو مبارک ہو اور اگر حسن نہیں ہے تو خوشخبری سن لو جو عورتیں بدسورت ہیں کالی کلوٹی ہیں اور بالکل چیچک کے دانے لگے اس کے اوپر برس کی بیماری ہو گئی کالی بالکل کوئی حسن نام کی چیز ہی نہیں ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اور ہماری جو بیویاں ہیں قیامت کے دن ہوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی جسلا ہننا و سیام ہن عبادت ہننا البص اللہ وجوہن نور کے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں شوہر کی خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک زائد نور ان کے چہروں کے اوپر ڈال دیں گے ہماری بیویوں کے اوپر اس لیے اپنی بیویوں کو کوئی حقیق نہ سمجھے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب باہر والیوں کو دیکھیں گے مس انڈیا مس پاکستان اور مس فلا فلا تو پھر اپنی گھر والی کیسے اچھی لگے گی جو شخص نظر بچاتا ہے اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا ہے اور جو باہر نظریں خراب کرے گا اپنی بیوی اس کو کیسے اچھی لگے گی اس لیے ہماری مائیں میں اپنی ماؤں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے برقع اوڑھ لو برقع نہیں ہے چادر اوڑھ لیجیے جس سے آدھا جسم چھپ جائے اور پھر باہر نکلا کریں اور محرم کے ساتھ نکلیں اور گھنگڑ نکال کے اگر جس کے پاس نقاب نہیں ہے بہتر تو یہ نقاب لگا لے اس میں کیا ہے اتنے پیسے کا بھی نہیں ہوتا نقاب مل سکتا ہے نقاب خرید لیجئے چہرے پہ نقاب لگائیے کم از کم اتنا تو شروع کر دیں اور اس کے بعد آگے اور قدم بڑھائیے جو عورتیں پردہ کر رہی ہیں اب یہ بھی فرض ہے دیور سے پردہ کرنا پڑے گا ان کو شریف پردہ گھر کے اندر شوہر کے بھائی سے پردہ ہے حدیث شریف بخاری شریف میں آتا ہے دیور تو گویا موت ہے اب خوب نفلیں پڑھ رہی ہیں حج کر رہی ہیں عمرے کر رہی ہیں مگر دیور سے پردہ نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں گھر میں رحمت کیسے آئے گی تو عورت کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا چار بھائی ہیں چار بھابیاں رہتی ہیں کیسے پردہ کریں گے ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ گھومگھٹ نکال کے چہرہ بالکل نظر نہ آئے گھر کے کام کاج کرتی رہے اور نامحرم دیور کے ساتھ تنہائی نہ ہو اس طرح ہمت کر لے عورت بہت سی عورتوں نے مٹیاری کے اندر پردہ کر لیے شرح پردہ جو مجھ سے اصلاحی تعلق رکھتی ہیں بیت ہیں بیت ہم لوگ ایسے نہیں کرتے عورتوں کے سامنے بٹھا کے بیت کر لیے بہت سی خواتین اس وقت مجھ سے بیتھ ہیں اصلاح کرواتی ہیں خط بھی لکھتی ہیں اصلاحی اس میں اجازت ضروری ہے شوہر کی اجازت ضروری ہے ہم لوگ ایسے بیت کرتے ہیں کہ عورت خط لکھ دے میں آپ سے بیت ہونا چاہتی ہوں تو ہم لوگ بیت کر لیتے ہیں ہمارے حضرات کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضرت والا کی طرف سے مجھے خلافت ہے اور بہت سے حضرات علما بھی اللہ کا شکر ہے اور بہت سے لوگ توبہ کی اس فقیر کے ہاتھوں پہ میں نے اپنے شیخ کے ہاتھوں پہ توبہ کی حضرت والا نے مجھے خلافت دی ہے وہ میں جوان ہوں مگر اللہ کا شکر ہے بزرگوں کی خدمت میں رہتا ہوں ابھی بھی حضرت والا کی خدمت میں ہی ہوتا ہوں اپنے شیخ کی خدمت میں اور جو ان سے باتیں سنتا ہوں بتا دیتا ہوں تو بہت سی عورتیں جنہوں نے پردہ کر لیا اب وہ سکون میں ہیں خود میری ہمشیرہ میری بہن وہ پردہ نہیں کرتی تھی انہوں نے پردہ شروع کر دیا اور ڈاکٹرنی کو لاد مار دی انہوں نے یونیورسٹی ایل ایم سی چھوڑ دی پھر بتا رہی اتنے سکون میں ماشاءاللہ اس کا حضرت والا رحمۃ اللہ کے خلیفہ سے نکاح ہوا اب بچے ہیں ان کی تربیت صحیح کر رہی ہے بچوں کو کارٹون والے لباس نہیں پہناتی بچوں کو کارٹون ہی دیکھنا چاہیے نا <laughs> پتہ ہے نا پہلے بتایا تھا نا کارٹون جہاں ہوتا ہے کارٹون میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں جب ماں باپ ڈرامے دیکھیں گے فلمیں دیکھیں گے بچے کارٹون دیکھیں گے تو ان کے اخلاق تباہی ہوں گے پھر بولتے ہمارا حق ادا نہیں کرتے کیسے ادا کریں گے جب ماں باپ کو صرف انگلش اسکول میں ڈال دیا کہ بس سارے اسکول والوں کی ذمہ داری بچوں کو کچھ دین ہی نہیں سکھایا دین سکھانا صرف یہ بھی نہیں یہ بات بتا دوں میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں دین سکھانا صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں ڈال دیا کرانے بھیج دیا بس ہماری ذمہ داری ختم نہیں بھائی گھر کے اندر بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا صرف مدرسے میں بھیجنا کافی نہیں ہے آپ کو میں گارنٹی لکھ کے دے رہا ہوں گھر کے اندر بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا بچوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ اور یہ موبائل سے بچانا پڑے گا موبائل کے اوپر جو فحاشی آج کل عام ہو گئی ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وقت بتائیے گا وقت بتا کریے گا آٹھ بج, بج گئے بس اب ختم کرتے ہیں یہ پردے کی بات بتا دی اس میں یہ ہوتا ہے داڑھی رکھنے میں اور پردہ کرنے مخلوق کا خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے گا وہ ہمیں مستر ہمیں ملا کہیں گے ہمیں دہشت گرد کہیں گے ہمیں وہ کیا طالبان کہیں گے عورتوں کو بولتے ہیں وہ, ہمیں وہ کہیں گی کہ ملانی کہیں گی اور فلاں کہیں گی ارے کوئی کہنے تو لا خاف علائم اللہ عاشق لوگ کی ملامتوں کی پروانی کرتے ان کو یہ شعر پڑھ دیا کریں اے دیکھنے والوں مجھے ہس ہس کے مت دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مسئلہ بنا دے ہم چل کے دکھائیں گے شریعت و سنت کے, کے اوپر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی بہت تھوڑی سی ہے ہو رہی ہے عمر مسلے برفیں کم رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم ہمت کر کے ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں کیونکہ اب نماز کا وقت بھی ہے ساڑھے آٹھ اچھا ایک صحابہ کام کا نبی صاحب صاحب کا ایک قوم سے گزر ہوا فرمایا من القوم تمہاری قوم کیا ہے سارے صحابہ نارا لگا دیا نحن المسلمون ہم مسلمان ہیں جبکہ اس میں قریشی بھی تھے اور بہت سے قبیلوں کے تھے اس لیے ہم سب الحمدللہ اللہ مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے سندھی پنجابی پٹھان بلوچی نہیں ہے ہم لوگ یہ تعارف کے لیے ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں ہمیں اس میں, ہم میں تعصب جس کے دل میں رائے کے برابر ہو تعصب بھی بڑی خطرناک بیماری ہے یہ سندھی ہے پنجابی ہے تعارف کے لیے کافی ہے مگر جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے کا اس کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے وہ اختلافی السنتی کن و الوانی کم قرآن شریف میں آتا ہے زبانوں رنگوں کا اختلاف اللہ تعالی نے اپنی نشانی بتایا ہے یہ نشانی ہے اللہ تعالی کی اور جیسے مٹیاری کی بلی جو ہے وہ میاؤں کرے گی نا حیدرآباد کی بلی بھی میاؤں کرے گی امریکہ کی بلی بھی میاؤں کرے گی ہے نا سب بلیوں کی میاؤں ہی زبان ہے مگر ہمیں ہماری زبانیں الگ الگ کر دی اللہ تعالیٰ نے ارفاظ کے میدان میں کتنے سارے حاجی ہوتے ہیں کوئی فرینچ میں مانگ رہا ہے کوئی پشتوں میں مانگ رہا ہے کوئی اردو میں مانگ رہا ہے کوئی انگلش میں دعا مانگ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے ہر زبان میں نام لیا جائے اور کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں اللہ بت اور تقوا حضور صلی اللہ صاحب نے اشارہ فرمایا تخوا ہاں ہونا واقعی ہے ایسے ہی ہے تقوا دل کے اندر ہوتا ہے تو بھائی جس کے دل کے اندر تقواہ ہے ان سے اپنے دلوں کو ملا لیں وہ خواتین نہیں ملائیں گی وہ خواتین کے لیے صحبت یہی ہے مردوں کے لیے صحبت یہ ہے کہ ان کے پاس جا کے ان کے پاس بیٹھیں اللہ والوں کے ان کے غلاموں کی مجلس سے بیٹھیں اور عورتوں کے لیے کہ پردے سے ان کا بیان سنیں ان کی کتابیں پڑھیں ہم لوگ کتابیں لے کر آئیں بہت ساری انشاءاللہ وہ تقسیم بھی ہوں گی پردے کے بارے میں عرض کر دیا کہ دیور سے جیٹ سے خالو سے پھپا سے تایازاد سے کو پردہ کرنا ہے ہمیں اس میں لوگ مذاق اڑائیں تو اڑانے دیجیے ہمت کر کے ان سے कर شروع کر دیجیے اور ہم مردوں کے لیے بھابھی سے جو پڑھتا ہے اور سالی سے بھی پڑھتا ہے بیوی کی بہن خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں ان سے پڑھتا ہے چچی سے بھی پڑھتا ہے ممانی سے بھی پڑھتا ہے خالہ سے پڑھدہ نہیں ہے پھپھوں سے پڑھا نہیں ہے اور خالہ کی لڑکیوں سے پڑھتا ہے ان کی جو जब ہیں ان سے اسی طرح جب شادی ہوتی ہے مووی بنتی ہے تصویریں کھچتی ہیں تو چاہے کتنا ہی قریبی رشتے دار ہو ایسی تقریب میں مچ جائیے جس میں مووی بن رہی ہو تصویریں کھچ رہی ہوں اور مکس گیدرنگ ہو اور مائیوں اور مہندی ہو رہی ہو اور گانے بج رہے ہوں چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے چند دن رک جائیے نبی سراز اسلام میں یہ ان شہوات کے اندر مزہ آتا ہے یہ گانے اور یہ سب مگر تھوڑی دیر کا مزہ ہے یہ مانا گنا کے اندر لذت ہے تھوڑی دیر کی مگر اس پالنے والے سے کیسی بغاوت ہے یہ مانا معصیت میں مجھے تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے ذرا سی دیر کی لذت ہمیشہ کی ندامت ہے یہ مرنا مرنے والوں پر ظالم کیا ہماقت ہے ٹی وی کی بات بتاؤ ٹی وی رہ گیا یہ بھی گناہ کبیرہ ہر گھر میں گھس گیا ہے ٹی وی اور انٹرنیٹ اور یہ لیپ ٹاپ یہ جو ہے لیپ ٹاپ یہ <laughs> <laughs> <laughs> اس پہ تصویریں دیکھ رہے تو ٹی وی کے اوپر تین گناہوں کا مجموعہ ہے تصویریں عورتوں کو دیکھنا اور یہ سب ہیں عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا ذنا ہے بخاری شریف میں آتا ہے نظر اور میوزک تو ہر وقت خبر نامے کے شروع میں میوزک آخر میں میوزک یہ خبر نامے والوں نے اپنے چینل اتنے سارے ڈھیروں کھولی انسان پاگل ہو جائے آدھا ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے جتنے ڈپریشن کے مریض ہیں اکثر ٹی وی دیکھنے والے ہیں چھوڑ دیجئے ٹی وی دیکھنا ہمت کر کے چھوڑ دیں بھٹو بھٹوں کو شوق ہوتا ہے خبر نامے پورے زندگی زندگی گزار دی خبر نامہ دیکھ دیکھ کے اتنی بس معلومات ہو مگر میرے سے کوئی کمیشن نہیں اسلام اخبار آتا ہے اسلام اخبار والوں سے میرا کوئی کمیشن نہیں ہے اس سے میں بھی پڑھتا ہوں اخبار پڑھ لیا اسلام اخبار بس کافی ہے اس میں کوئی تصویریں بھی نہیں ہوتی کہ بھئی ملک میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے مگر ہر وقت اسی تبصرے میں لگا رہنا اور اپنی زندگی سے قافل رہنا فجر کی نماز کے بارے میں ایک بات رہ گئی کہ فجر کی نماز میں الارم لگائیے میاں بیوی دونوں الارم لگائے بچے بھی الارم لگائے جو بھی اٹھ جائے سب کو اٹھائے گھر میں پابندی سے اٹھائے بہت ہو چکی فجر کی نماز قضا کرنا ہمت کرے پورا گھر فجر کی نماز میں اٹھ جائے بہت غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں جو نماز قضا کرے گا اس چہرے لانت ہی بڑسے گی اس کے گھر میں لانت ہی بڑے گی اور کیا ہوگا کوئی برکت ہوگی برکت کے معنی تھوڑے سے پیسے ہوں اور نفع زیادہ ہو اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہسپتالوں کے چکروں سے بچا لیں گے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں برکت کے معنی فیضان رحمت لائیے اللہ کی رحمت کا فیضان تو اس لیے بھائی مختصر نصیحت اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اور آپ سب حضرات کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اب ہر کسی کا ڈر الگ الگ ہے ڈرنے کا مطلب سمجھ گیا آپ حضرات یعنی اپنے جسم بھی شریعت کو نافذ کر دے کم از کم اور اپنے گھر کے اندر تصویریں نکالنے ٹی وی توڑ کے نکال دیں انہوں نے ٹی وی توڑ کے نکالے اپنے گھر سے کھڑے ہویں اپنے گھر سے ٹی وی توڑو اور نکالا ماشاء بیٹھ جائیں یہ ہوتا ہے عمل والا ہمت کر کے عمل کریں جو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اب اب کیا میں تو اب بوڑھا ہو گیا اب کیا توبہ کروں ابھی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ایک بات بتا دوں خوشخبری ہے جو توبہ ابھی کر لے گا بھلے بوڑھا ہو گیا جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں جتنے گناہ کیے تھے سب برائیوں کو یوبت اللہ سید حسنات ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو اس لیے بالکل مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں احمد سے مایوس نہ ہوں بہت بخشنے والا ہوں بس بخشنے کا یہ فائدہ مت اٹھائیں کہ بغاوت پہ اتر رہے ہیں ہم لوگ اب نبی اثرات حسین نہیں آئیں گے ہم جیسے غلام اللہ والوں کے آکے بتاتے رہیں گے بھئی یہ گناہ چھوڑ دینے چاہیے بس وہ آخر الدا الحمد للہ رب دعا کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں استبا شدہ عمر پہ رحم فرما دیں ہمارے حال پہ رحم میرے حال پہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما ہمیں ہم آخرت کی فکر عطا فرما مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیں مجھے بھی سب سے پہلے میں یا اللہ باتیں کرتا ہوں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں کہ عمل تمہارا نہیں ہے مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے آخرت کی فکر عطا فرما دے دنیا میں رہیں دنیا کمانا برا نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچا لے اللہ جو جو گناہ اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ہم سب کو ہمارے ہم سب کو مردوں عورتوں کو سب کو اللہ والا بنا دے جذب فرما لے اپنی طرف کھینچ لے فضیل بن ایاض رحمت اللہ ڈاکہ ڈالتے تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا جنید بغدادی پہلوانی کرتے تھے ان کو اپنا بنا لیا اور حت عمر رضی اللہ ہو نازب اللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر آپ نے ان کو امیر المومنین بنا دیا کہ اللہ ان پہ جو فضل فرمایا ہم غلاموں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار گار امتی پہ ہم پہ بھی فضل فرما دے ہماری زندگی بدل دے اے اللہ ایسی بدل دے کہ لوگ رش کریں کہ پہلے کیسا تھا کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا تو ہمیں ہماری زندگیاں بدل دے ہمارا عملی زندگی بدل دے ہماری ہم باتیں رہ گئی آج صرف باتیں ہو رہی ہیں ممبروں سے عمل مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیقات سے نوازش فرما دیجیے اور جو تیرے پیارے بندے ہیں صدیقین شوہدا اور صالحین ان کی صحبت نصیب فرما دیجیے مرتے دم تک ہم سب کو انعام یافتہ بندوں کی صحبتیں نصیب فرماتے رہیے اور جن پر آپ نے غضب نازل کیا ان سے ہمیں بچا لیجیے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیں ایک خوشخبری رہ گئی تھی کہ قیامت کے دن جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دیں گے تو یا اللہ ہم سب کو اس اللہ والی محبت و قبول فرما اور ہمیں اللہ کے لیے بیٹھے میں اللہ کے لیے محبت اور عقیدت ہے تو قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے تاکہ ہم یا اللہ نیک بندوں کے ساتھ شمار ہوں ہمارا یا اللہ ہمیں جہنمی والے بندوں کے ساتھ شمار مت کیجیے گا یا اللہ ہمیں نیک بندوں کے ساتھ شمار فرمائیے گا ہم بھی تو ان کی مجلس سے بیٹھتے ہیں وہ ہمارے امال خراب ہیں مگر ہمیں ان سے محبت ہے ہمیں آپ کے پیارے بندوں سے محبت ہے تو قیامت کے ہمیں رسوا نہیں فرمائیے گا کالا منہ ہونے سے بچا لیجئے گا اور قیامت کے ان پیارے بندوں کے ساتھ ہمیں بھی پیچھے پیچھے اللہ بلا لیجیے گا اپنی رحمت سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقت